اور ایک مومن شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی ذاتی انا کی خاطر نہیں لڑتا جب بھی لڑتا ہے دین کی خاطر لڑتا ہے اگر اسے کوئی بندہ یہ کہے نا کہ تو پھیڑائیں تو گندہ ہیں بھی میں نے دیے نا وہ میں شاعر کہتا ہے جہ یار دادا ملے مینا مینا لے لیے ہٹھ سٹیے نا تے جی یار دے نا دی ملے سولی سولی لے لیے پیچھا ہٹیے تے یار دے نا دا جے مینا ملتا ہے نا ذات دی خاطر تو وہ بندہ لے لے ان کوئی رولا نہیں کچھ نہیں لیکن جس وقت دین دی خاطر مینا ملتا ہے اس وقت تلوار بن جائے تو اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر آپ دین کے بارے میں سوچیں لیاض بھائی حضرت مولا علی مشکل کشا امام حسن حسین کے والد آپ سرکار جنگ کر رہے تھے کافر کے ساتھ تو کافر نے جنگ کے دوران آپ پر تھوک دیا اور آپ نے فورن اسے فرمایا جا چلا جا میں نے تجھے معاف کر دیا میں نے تیرے ساتھ جنگ نہیں کرنی حتیٰ کہ وہ مولا علی مشکل کشا اس کافر کی گردن کاٹنے والے سے کہ اس نے تھوک دیا آپ نے گردن نہیں کاٹی فرمایا جا چلا جا میں نے تو اس سے نہیں لڑنا تو وہ بڑا حیران کہ ابھی آپ چاہتے تو میری گردن کاٹ سکتے تھے میں نے آپ کو غصہ بھی دلایا لیکن آپ نے یہ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا میں تو اس سے لڑ رہا تھا دین کی خاطر جب تم نے میرے اوپر تھوک دیا مجھے غصہ آیا اب جو میں نے تجھے مارنا تھا وہ ذات کی خاطر ہونا تھا اور علی کبھی ذات کی خاطر نہیں لڑتا یہ ہمارے یہاں اور فراح کا طریقہ رہا لیاس بھائی